الحمد لله انا وعده و نشينه به و عليه نؤمن بالله من شرور فتنا و مسياتي امادنا من يحته الله فلا مته له ومن يضل فلا هادي له ونشر الله اذاه ابن الله لا شريك له ونشر الله سيدنا وعدنا و شفينا و بنا پرمشد نمود سلدا خیر فلکی محمد ام پاؤں نشتہ کسمیلہ يَظْلُلُهُمْ مَآتِي وَجُدْدِهِم وَيُعَلِّمُ مُحَمَّدٌ كِتَابَ الْحِكْمَةِ وَهُنْكَانٌ مِنْ قَبْلُ قبل وَلَا دَمُ دِينٍ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَلَكِنْ نَكِينَ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُعْتِيهِ مَن يَشَاءُ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُعْتِيهِ مَن يَشَاءُ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُعْتِيهِ مَن اللہ حد الفل حجیم فتح کیا میرے بزرگوں عزیز و دوست میں نے آپ کے سامنے دو آئے تھے اس میں میرے آقا و مالا سید الانبیاء حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض نبوت کا اللہ جل شاہ میں ہونے کا شروع ہو بھی دنیا میں آتا ہے اللہ کا فلشتادہ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے آتا ہے اس کی پوری زندگی نمونہ ہوتی ہے اس کا حق قول و فیل نمونہ ہوتا ہے جو بھی کہتا ہے خدا کی طرف سے کہتا ہے, اس کی زبان خود نہیں بولتی بل, بلکہ بلوائی جاتی تو ماں یت فل ہوا ان خواتین اس کا ہر عمل انسانیت کے لیے نمونہ ہوتا ہے فرام خود کہتا ہے دقت کا نڑکوں کی رسو ملتا ہے کچھ قسم کرتا نبی کی کا عمل نمونہ اس کا فون ہدایت اس کا ہر رخ ہر پہلو انسانیت کے لیے خیر کا پچھڑنا نبی الانبیاء حضی خدا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور جیسے پہلے انبیاء آتے وہ ایک زمانے کے لیے آتے تھے وقت کے لیے آتے تھے قوم کے لیے آتے تھے یا چند قوموں کے لیے آتے تھے لیکن میرے صلی اللہ صلاح سلام تشریف لائے تو یہ آنے ہی کے لیے آئے آپ کا آپ کا زمانہ نبوت اور دورہ نبوت اختتام کے لیے نہیں آپ کی نبوت کچھ دور میں بھی تھی آپ بذاتے ہی اس عالم میں دااہر تشریف فرماتے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 ہر دور معمول ہے شرط یہ ہے کہ انسان کے اندر ان سے لینے کی طاقت ہو اور اس سیش کو اپنانے کی قوت اور وہ قوت حاصل ہوتی ہے نبی انور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اتباء سے جو کمال اخلاص کے ساتھ ہو اور اللہ اللہ کے رسول کے کہنے کے مطابق وہ اتباع کیا جا رہا ہو اور زندگی میں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 تو میرے دوستوں اور عزیزوں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شاطحال انسان کے لیے نمونہ ہدایت ہے اور یہ نمونہ ہدایت انسان کو بناتا ہے اور بننے کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں کچھ اللہ تبار فصعلہ نے انسان کو اعمال لیے جو ظاہر کے ساتھ ہے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 وہ انسان کا دل ہے انسان کا قلب ہے اور انسان کا اندرو ہے حبی پاک لکمن نے شہد فرمایا اللہ جستان جست کل دوسرت فسرت جست کل دو اللہ حلقہ دیکھو تمہارے دشموں کے اندر ایک لوٹسا گوشت کا لوٹسا ہے اگر وہ صحیح ہو گیا تو تمام جس صحیح ہو جائے گا اور اگر وہ بگڑ گیا تو تمام چشم بگڑ جائے گا اور سمجھو کہ وہ گوشت کا دوستہ جو ہے وہ دل اس لیے علیہ سلام کے طریق اور ان کی دعوت میں اصل چیز جو ہوتی ہے وہ دل ہوتا ہے دل کے نتیجے کے طور پر جسم کو بھی سنوارا جاتا ہے اصل دل ہے اور دل کے بعد باقی جوابیں اور راہ ہیں دن سمرے گا تو جسم سمرے گا اور دل بگڑے گا تو جسم نہیں سمرے گا اور اگر دل نہ بنا ہوا اور جسم کے آمال بھی انسان بنا لے اور متقی سے متقی شخص کی طرح ہو جائے مسجد نبی میں نبی انورسم کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو لیکن دل کے اندر ایمان کا نوج نہ ہو تو وہ دین والا نہیں ہوگا مناسب تو اس سے بات یہ معلوم ہوئی کہ دل اصل ہے اس بنا پر ہمارے اطابق کے یہاں بلکہ پوری پہ دورہ نبوت سے لے کر اس وقت تک نبی انوس رسم کے زمانے سے لے کر اس وقت تک جتنے بھی کام دین پیدا ہوئے اور جتنے بھی علماء دین پیدا ہوئے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 ولبھی باسمین رسول منہ ہم یتلو الہم آیا تھے وہ اللہ کی ذات جس میں نے کہ آپ نے ایک نبی کو مبوش فرمایا نبی کیا کام کرتا ہے یتلو الہم آیا تھی تم پر قرآن کی آیتوں کی تلاوٹ کرتا ہے وہ کی اور تشکیہ کرتا ہے میں اس کی آگے چل کر تشریح کرتا ہوں وہی اللہ محمد کتاب ولیک اور تعلیم دیتا ہے آپ کو کتاب کی اور ہک میں کتاب قرآن پاک یعنی قرآن پاک کو صرف تلاوت ہی پر نہیں چھوڑا جاتا بلکہ تلاوت کتاب پاک کے پاک اس کی تعلیم دی جاتی ہے اس کے اندر جو علوم ہیں اس کے اندر جو فوائد ہیں اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ رکھ دیا ہے جس کے بارے میں حبیب پاک شسن نے فرمایا کہ پرانے کریم ایسی کی کتاب ہے لا لاسن فدی ہو جس کے عجائزات ختم نہیں ہوتے ہیں آپ دیکھیں تو اس امت کے علوم کے اندر پرانے کریم کو جب کھولا گیا تو ایک نہیں دو نہیں سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں تفاثیر لکھی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 ہمت ہمتیں پشت ہوگی کا اچھا تیس ہزار سفید بھی ان کی جو تفصیل تیس ہندو میں چھایا ہے اور ہر ایک باریک ٹائپ کے 500 سو سفید چھ سو سفید ہیں تو اندازہ کیجیے کہ وہ تیس ہزار سفے ہوں یہ سب سے ایک ہے اس کے علاوہ جو متداد کا خاصی ہے مثال کے طور پر اتنے کثیر لے لو رول معنی لے لو ایک دوسری تفصیلیں دے لو کتنی کتنی بڑی ہیں اور یہ سب کیا ہے کہ ایک قرآن کریم ہے اور اس کی تفسیر ہے اور اس کی تشریحات بیان کی جا رہی ہیں اور اس کے علوم نکلتے چلے آتے ہیں اور ختم نہیں ہوتا تو اللہ تبارک نے قرآن دیا تو قرآن کے ساتھ اللہ تعالی نے اس امت کے اندر ایک دنوں کے اندر ایک نور کو رکھ دیا علم کا نور ہدایت کا نور. وہ ہدایت کا نور جو ہے وہ قرآن کریم کے معانا, معانی کو اس کے مقاصد کو سمجھ دیتا ہے اور جب تک کہ نور ایمان نہ ہو تو ہزار کوشش کر لیجیے قرآن کی ہدایت مجھے تک نہیں آئے گی قرآن <سؤال> کے مطالب قرآن کے مقاصد اس وقت تک نہیں کھلتے جب تک کہ دل کے اندر نور ایمان کی تھلک نہ اس معنی میں کہا جاتا ہے دیکھو قرآن کے سیکھنے سے پہلے ایمان کی ہدایت کو حاصل کرو مجھے کہتے ہیں کہ صحابہ کا ایک قول ہے پھر ہم نے پہلے طالم ایمان سمت علم قرآن ہم نے پہلے ایمان کو سیکھا اور پھر قرآن سیکھا کی. ایمان کیا ہے ایمان ہدایت کا وہ نور ہے جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ندرت المانت فی جز قلوب پیچار ہدایت کی امانت جو ہے بہت بہتری لوگوں کے دلوں کی جڑ کے اندر ایک ذرا نور ہوتا ہے جو قطب کے اندر اتر جاتا ہے اور یہ ذرا نور ایمان کی وہ دولت ہے جسے کہ یوں کہیے کہ اگر ادنا سے ادنا امتی ہے ادنا سے ادنا مسلمان ہے جس کے پاس بھی اور کوئی امر نہ ہو صرف ایمان کا ایک ذرا ہو تو جہنم میں بھی یہ طاقت نہیں کہ اس اس ز ایمان کو ختم کر سکتی اور زب ایمان تو, تو یہ ایمان کا نور اگر کسی کے اندر آ جاتا ہے تو یہ نور ایمانی انسان کے تعلق کو خدا کی ساتھ کے ساتھ جو ہے جب خدا کے ساتھ تعلق جڑ جاتا ہے تو پھر خدا کی بات خدا کا کلام سمجھ میں آتا ہے جب تک کہ آپ کتاب والے کو نہیں جانیں گے کتاب کو پہلے وہ ایک واقعہ ہے نہیں کہاں تک دوست تھا لیکن پڑھا ہے کہ کہتے ہیں ہاتم اسم جب آتے تو حضرت امام احمد اب محمد رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو جاتے احمد اب ہنبل جو ہیں وہ ایسے سوچتے ہیں کہ شاہوں کے سامنے جھکے نہیں بہت ادیتیں اٹھائیں بہت یعنی ڈبے کھائے بہت لیکن شاہوں تک کی بات تو مانا نہیں تو کسی نے کہا کہ اے امام یہ کیا بات ہے آپ اتنے بڑے محدث ہیں اتنے بڑے عالم ہیں اور آج فکیم کے سامنے کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں تو کھڑے ہو جاتے ہیں شا فرمایا میں کتاب کو جانتا ہوں یہ کتاب والے کو میں کتاب کو جانتا ہوں یہ کتاب والے کو دیکھو عہد اللہ کے درمیان اور عام ہم جیسے لوگوں کے درمیان کیا فرق ہو خدا کو جانتے ہیں ہم الفاظ کتاب کو جانتے ہیں ہم صاحب کے پابند ہیں ان کے اندر وہ روشنی آ گئی ہے جس روشنی نے انہیں خدا تک پہنچا اب یہ کر رہا تھا کہ اس نور ایمان کو پیدا کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نایتوں میں فرمایا ندی پاک شو سنگ جو سفارت بیان فرمائیں اس میں ایک فکر تصور فرمایا کی یہ محمد صلی اللہ علم جو ہے یہ ان لوگوں کا تشکیہ بھی کرتے ہیں ان کے پاپ بھی کرتے ہیں ایک بات اس سے پہلے کہہ دوں کہ دیکھیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ فرائط نبوت آپ کی ختم نبوت کی برکت سے آپ کے فلفا کے ذریعے سے قیامت تک ساری اور جاری رہنے کے حدیث میں لیا تھا لات عدال ہوتا ہے سطمین امتی تعمین عال الحق تاج منفل حت تک غصہ اور کمرکال کہ ایک طبقہ میری امت کا ایسا ہوگا جو قیامت تک قیامت تک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 صرف الفاظ کا, کا نام نہیں ہے ہدایت آمال کا نام ہے اور اعمال دل والے بھی امال اور جسم والے بھی اعمال دل والے احمد جو ہیں دیکھو جیسے کہ دائر کی فکہ مرتب ہوتی ہے ہدایہ شریف ہے کنز ہے ہدایات ہے اور بےشمار کتابیں ہیں مبسوط ایک کتاب چھوٹی سی لے لو بیس جلدوں میں اور کمال دیکھو اس امت کا کہ لکھانے والے نے کنویں سے املا کروائی امام <یمتذار> سرفتی کو قید کیا گیا تھا کنویں میں تھے اور املا کروا کر بیس جلدوں میں اتنی اس اسمت کے بند بھی ہے نرالے اور ڈنگ بھی ہے <سؤال> ایسے امت پیدا تھی ایسے روما پیدا تھی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 ظاہر کے لحاظ سے اللہ تعالی نے کیونکہ اس عمر کی کسی چیز کو گم نہیں کرنا تو کتابوں میں محرب اور سب سے کئی کتابیں لکھی گئیں شروع میں کتاب اللام تو نے لکھی اسی طور پر اس کے بعد جو تھے بنیا تو حدت کیا نام ہے پیران پیر صاحب کی بنی تو طالب علم آئی اس سے پہلے امام غدالی کی جو ہے کیمیات حارث فارسی میں اور کیا نام ہے اے العلوم عربی میں بیر الزاط اس سے پہلے لے لو تو اور کئی کتابیں ہیں جو کہ اللہ سبارک تعالیٰ نے امت میں مرتب ترپت تشفظ کو مرتب کرتا ہے آخری دور میں جو کہ ظاہری طور پر ایسے کہا جاتا کہ یہ باتیں ڈھوم کے ماہر نہیں تھے ابن قیم سے یہ اللہ تعالیٰ نے مدارل سال کی لکھوا دی کتابوں کے بھی اندر آ گیا اور عملی طور پر بھی آ گیا اور کیا کس لیے تھا کہ دلوں کا نکھار ہو دلوں کا سر آخری دور میں آپ دیکھیں صرف حضرت خان رحمت اللہ علیک جو پر کتاب کتابیں انسان حیران ہوتا صرف مواعث کو ان کے لے دو تو چوبیس ہزار صفحات کے مواعظ مسقودات کے علیحدہ مجموعے ہیں اور جو کتابیں ہیں مسفقلن وہ علیحدہ ہیں ان کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ, تعالیٰ نے حدشت الحدیث صاحب نور اللہ مرق قدوم تو جو کام لیا اور نہ صرف یہ کہ وہ شیخ الحدیض نام ہی شیخ الحدیث ہے حدیث نے جو کام لیا تو وہ لیا لیکن جیسے کہ ان کا خود ہی اشار اشارہ محسوس ہے کہ کہا گیا کہ اس سے کام لیا جائے تو سلوک کے بارے میں اور اس کی دعوت کے لیے آخری عمر میں بیماری کی حالت میں ملک ب ملک اور علاقہ ب بل علاقہ بلکہ بل میں یوں کہوں کہ یوں کہیے برے آتما کے دورے کی میں تاکہ وہ چیز چونکہ مٹی جا رہی ہے وہ اسلائی نفس صرف نہ کتابوں سے نہ قادر سے نہ درد سے پیدا دین ہوتا ہے درگوں کی مدد سے میں سم... اپنا ایک واقعہ سنا سالم صدر تاریخ کی بات حضرت رائے پوری رحمت اللہ علیہ حضرت یہاں ہمارے ایک دوست تھے اللہ فرمائے حال ہی میں لائف انہیں ہمارے اقاوت کے ساتھ, ساتھ چار تھا وہ لائو نہیں اپنے گھر پر رکھا وہ رہتے تھے تین دنوں میں یہ کیا کہتے ہیں جہانگی پورے کے علاقے میں تو ایک دن انہوں نے دعوت مجھے بھی بلا لیا گیا حد تشریف فرما تو میں نے اس کھانا ہوا میں نے اس کی حضرت تھوڑا بہت کچھ پڑا عمل کی توفیق نہیں عمل کی توفیق نہیں ہوتی کیسے عمل کی توفیق تو ان دنوں میں ہم صاحب صاحبزادے تھے ان چھوٹی عمر اتنی بڑی نہیں تھی تمہیں سے خطاب سمایا صاحبزادے آز اللہ کی صحبت عمل والوں کی صحبت اختیار کرو اللہ عمل کی توفیق عمل والوں کی صحبت اختیار کرو اللہ تو امر کی تو فی گئی ہو اس کے بعد کاوا پھر مجھے خطاب سنا صاحبزاد دیکھو توام اور کعوا نہیں پیرا پیرا یہ صوبت کا سوچا پھر بات آگے پیچھے ہو پھر پان آیا تو پان اٹھایا مجھے آواز صاحبزاد دیکھو میں دیکھ پان نہیں کھاتا تھا صحبت کی جا کر تو جیسے وہ کہتے ہیں نا کو خربوزہ دیکھ کر رنگ پر کرتا اور اللہ کی نگاہ میں کوئی ہوتا کچھ ہوتا وہ پتہ نہیں کیا ہوتا یہ تو اللہ نہیں کرتا کچھ ہوتا ہے جس سے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ نے دیکھوں میں بات اوقات مثال کے طور پر کہا کروں مرغی کے انڈے ہوتے ہیں تو روزانہ کھاتے ہوں گے وہ مرغی کے انڈے سب مرغی کے نیچے رکھے رہتے ہیں کچھ دن اکیس دن یہ سترہ دن یا کتنے دن ہوں سے تو مرغی ان انڈوں پر فرسٹ بیٹھتی اور چھاتی کی نہیں تپس دیتی اب اس تفش کے دوران میں کوئی انڈا ادھر ادھر ہو جائے تو گندا ہو جائے اور جو سر اس کی, اس کی چھاتی کے نیچے رہ جائیں اکیس دن کے بعد انیس دن کے بعد جتنا بھی برفا ہوتا ہے وہ ایک دم اندر سے فاڑتے ہیں اور چوچی کرتے ہوئے بچے آ کر گندانہ چننا شروع کر دیتے تو اگر اللہ نے مورتی کی چھاتی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 مقصد بنایا ہے اپنی ہدایت اگر وہ اللہ کے بندے اپنی اس اندر کی لائٹ کو کسی پر ڈال دیں میں اسے دے دوں تو کیا باقی ہر ایک کا اپنا اپنا ذرا وہاں ہے بندہ دے دے میں خواہ دل دیتے ہری فر دل وہ چاہیے جو کچھ لے سکے ضبط کے مطابق ملتا ہے مجھے اگر کوئی چاہے کہ اتنا میں برابر مل جائے تو حضرت باقی بلّہ رحمۃ اللہ علیہ وہ قصہ مشہور ہے کہ ایک دفعہ حضرت کے کوئی مہمان تھے تو حضرت نے کھانا مانگا منگایا تو بٹیادہ کھانا لے آیا تو بہت اچھا لایا حضرت بہت خوش ہو گئے تو پوچھ اسے بلایا اور کہا مانگ کیا مانگ مانگ کہنے لگا کہ مجھے اپنے جیسا مجھے اپنے جیسا کر حضرت نے کہا کہ نہیں میں تو یہی چاہ کہتے ہیں حضرت میں تین دن اپنے پاس رکھا چکل تک پہلتی اور لیکن اس کے بعد طاقت نہیں تھی دل پھٹ گیا چلتا ہمارے حضرت رحمۃ اللہ کے خلفا میں حضرت مولانا محمد عیفا صاحب رحمتہ اللہ علیہ حضرت مولانا محمد عیفا صاحب رحمۃ اللہ اس کے بارے میں دیکھا تو نہیں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 تو میں یہ اس پہ کہا تھا کہ میرے دوستوں کو جس کیسے کسی نے کہا نا کہ لیے بیٹھے جدے بیسا لیے بیٹھیں اپنی آستینوں اس دور کے فطوں میں بڑا ایک فتنا یہ ہے کہ آج اللہ کی اولا قدر نہیں ہے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 وارث کہتے ہیں نا حدیث میں آتا ہے علما رفت الحمد اللہ ملعا. علماء جو ہیں عالم جو ہیں یہ وارث ہے نبی تو وارث جو ہوتا ہے باپ کی میراث کا وارث صرف اس کی ایک تیس منٹ تو نہیں ہوگا باپ جتنی پوری میراث چھوڑ کر جائے گا اس کے ہر شعبے میں وہ جو ہے وارث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 تو گویا تم صحیح وارث نہیں وارثان کامل وہی ہیں جو نبی کی جملہ میراث کے اور ان کے سرائے نبوت کی کہ ہر حصے اور جز کے وارث اور یوں کہا جاتا ہے صحیح ہے ہق ہے کہ اس امت میں ہدایت کا کام انہیں لوگوں سے عام اور تام ہوا جو کہ نبی انسلم کے علوم دائری اور باطنی کے جانب تھے جو صرف ظاہری علوم پر اتفاق نہیں کرتے تھے بلکہ ان کے اندر ان کے قلوب جو تھے وہ نبی انور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے انوار سے روشن تو بہرحال میں اتنا کرنا چاہ رہا تھا کہ میرے دوستوں زندگی ہے اور تھوڑی آج گئے کے کل کے نہ چھوٹے کا پتہ نہ بڑے کا پتہ رہا عمر بتائی نہیں گئی اور جس میں بھی اللہ کی بے شمار حکمتیں ہیں جس میں ایک بڑی حکمت یہ ہے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 جان کی امان چاہوں تو میں آپ کا مرض سمجھ گیا ہوں اور بالکل آسان علاج اٹھ چالیس دن میں بھی ہو سکتا ہے لیکن میں تمہائی میں بتانا چاہوں گا اور پھر یہ کہ آپ میری جان بخشی کریں گے مجھے اس کی شدہ نہیں جان بخشی بھی ہے جو چاہتا ہے کہ بتا اس نے آہستگی سن کے کان میں کہا کہ میرے علم کے مطابق میرا پختہ یقین ہے کہ چالیسویں دن آپ کی موت واقع ہو جائے گی چالیسویں دن آپ کی موت واقع ہو جائے گی آپ مر جائیں پیسوں چھٹ پٹ آیا پھر کہا کہ چلو دیکھتا ہوں چالیس دن لیکن وہ اندر جو لگ گیا نا گھر کا کہ اب جا رہا ہوں کہ تب جا رہا ہوں اس نے گوشت okay. کو ایسے پگھلانا شروع کر دیا جیسے موم آگ پر پگھل ابھی چالیس دن پورے ہوئے نہیں تھے کہ نہیں آپ نے سطح پڑھا اب چالیس دن, دن ہوا تو یہ مرا نہیں پکالس دن کے شروع سبیر آباد بجوا, آدمی بھجوایا کہ اس ظالم کو بلا کر لا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 بس ایسی چیز کے لیے غم کھانا جو کہ رہنے والی نہیں آج چھٹی کی کل چھٹی اور فائدہ جو اس کا کیا ماں اکا لاپ ماں لبس آپ جو کھایا وہ فنا ہو گیا جو پہنا وہ پھٹ پٹ آ گیا ختم ہو گیا پرانا ہو گیا یہ تو ایسی دنیا ہے جو کی تمام چیزیں ہیں مجھے سے کہ ایک دفعہ وہ کہتے ہیں کہ بیلول دانا جو تھا بادشاہ کے محل میں چلا گیا خلیفہ کے اور کبھی ایک چیز کو جا کر دیکھتا ہے کبھی ادھر کو دیکھتا ہے کبھی ایک جا جا بیٹھا کبھی کسی نے پکڑا بادشاہ کے سامنے پیش کیا کہ یہ دیوانہ آ گیا تو اس نے پوچھا کہ کیا کرتا کہ آیا ہوں رہنے سہنے کے لیے آیا تو اس نے کہا کیسے رہنے کے لیے آیا تو بادشاہ کا محل ہے یار کون کہتے کہ دیوانہ ہو گیا کیا ایسی باتیں کرتے جو سدائے میں سدائے کہ اس محل میں پہلے کون تھا کہ میرا باپ تو اس سے پہلے کون تھا کہ میرا دادا تو وہ کہاں ہے تو گئے تو چلے گئے تو بھی چلا جائے اسے فہرا فراہ آج ایک آتا ہے کل دوسرا تو دنیا تو آتی جاتی دنیا کو مولانا لیا سلامت اللہ علیہ کے ایک پھٹ کھلا یعنی ایک پھٹ کھلا تو دوسرا بند آنے جانے کی حیات دو روزہ کا کیا ہے روپیہ سفر کا بھی کیا ہے جیسے پیسے <coughs> سفر کا جیسے بھی ہوتی ہے قدرت اصل بم کس چیز کا ہے آخر وہاں کیا پیشہ خدا کو کیا منہ دکھائیں گے حضور پاک صدم کو کیا منہ دکھائیں گے حضور پاک صدی اللہ علیہ وسلم سے کس حالت میں ملاقات بس اگر آخرت کا غم پیدا ہو جائے تو یہاں کے سب غم مٹ جائیں اور آخرت سمجھ جائے اس کے لیے یہ بزرگ جتنے ہیں بس اتنی بات کہتے ہیں کہ فکر آخرت لگا میں نے ایک دفعہ حضرت شیخ نو اللہ مدر شیخ وزیف صاحب کینڈیڈیٹ شپ لائے ہوئے تھے تفریح میں وقت تھوڑا لیا تو میں نے حضرت سے کہا کہ حضرت کوئی نصیحت بچائی یا طریقہ بتائی فرمایا پیار ہے مجھے تو دو چیزوں سے ملا فکر آخرت اور دروش لی فکر فکر آخرت اور ضرور شریف فکر آخرت سے یا میں آپ اپنی تو سیکھ رہا ہوں گے. فکر آخرت سے آمال کے سنوارنے کی فکر پیدا ہو جائے اور ضرور شریف سے میں کہا کروں کہ اگر کوئی شخص ضرور شریف پڑھے اور کہے ان سے اللہ کی رحمت نادل ہوئی ہے تو حاضر نہیں ہوتا نا کہ جو ضرور ایک دم پڑھتا اللہ اس قدر رحمت احمد نادر ضرور پڑھو تو احمد اللہ کی نادل ہو تو جو کسرت سے ضرورت پڑھے گا اس کسپ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت نادل ہوں تو اس لیے کسرت ضرورت جیسے کہ کہنے والے نے کہا کہ دلوں کی, دلوں کی صفائی چاہتے ہو تو ضرور کو کس خط سے پڑھو یہ, یہ ایسی دوائی ہے جو دلوں کو صاف کر دے اے نام ہے تو دو ہارا دوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو ہے وہ دلوں کی شفا ہے ضرور کی کست انسان کو بنا جیسے ایک بھی آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ اپنے اشغال میں اپنے اولاد میں کتنا حصہ رکھو آپ نے فرمایا تہائی آپ نے فرمایا زیادہ کر سکتا ہو دو تہائی پھر سب کا سب کا ضرور میں اللہ کا بھی تو ذکر ہے یا نہیں درط اللہ ہی کا نام ہے پاک پاکستوں کی داد ہی آ جاتی رحمتیں بھی متوجہ ہو جائے تو ضرورت کی کسرت جو ہے انسان کو بنانے والی تو جس قدر ہو سکے اللہ ہمیں تو سیکھ کہ ضرور شریف نہیں کر ہمارے یہاں سے گنگوئی رحمتہ اللہ علیہ کے نا کی عقل تعداد جو کر کی ہے وہ تین سو کم از کم تین سو مرتبہ میں درد پن یہ عقل تعداد ہے کر سب کے یعنی کوئی کہنا میں کرسک سے درد پڑتا ہوں تو کم از اتنا چاہیے کہ تین سو دفعہ میں اللہ نے بھی تو تو بہ ادھر ادھر کی کہہ رہا ہوں خدا کرے کوئی کام کی بات بھی ہو جائے تو حاصل ساری بات کریے کہ انسان اس دنیا میں آیا اور جانے کے لیے آیا اس دنیا میں آیا اور جانے کے لیے آیا اور جانے سے پہلے اس نے وہاں کا سرمایہ کٹا تھا مشکل نے کہا نا کہ کہ اے عمر رواں توں نے جانا تو یوں بھی ہے یوں بھی ایسی حالت میں گزار کہ ہر منزل سے تیرا خیر مرتب اے عمر رواں جانا تو یوں بھی ہے اور نہیں ایسے بھی جائے گی ویسے لیکن وہاں ہر قدم پر تیرا خیر مت وہ آج ہی نا گھر میں آج ہے کل بات کر رات آ کے ایک صاحب نبی انور سب نے شاد فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں اگر تم جانو تو روز زیادہ اور کم ہو کم ایک صاحبی نے سنا تو قسم ہم کھا لی کہ جب تک میں اپنا مقام جنت میں نہیں دیکھوں گا ہنسوں گا لوگوں کے چہرے لوگوں کی آنکھوں نے ان کے چہرے پر کھلے ہنسی کو نہیں دیکھا ہوتے ہوتے والے میں ہضوچ کا زمانہ آیا اس میں ان کی موت اب موت کے بعد انہیں رستے پر ڈالا گیا نہانے کے لیے اب نہتے ہوئے ایک دم کلکھلا کر پر ہے کیا کیا دوبارہ زندہ ہوگا کیا تو تھوڑی دیر بعد پھر ایک صحابی جو کچھ مجلس میں مقیم بیٹھے ہوئے جس میں کہ یہ بات ہوئی انہوں نے کہا اللہ کے بندے قسم اللہ نے سچ کر دکھائی اللہ کے ایسے بندے ہوتے ہیں رب بادشاہ اخبار مصول باپ دو اقسمہ بندہ ہلاتا تھا بہت سارے ایسے لوگ جو کہ پریشان حال پریشان بات کسی گھر پر جائیں تو دروازہ نہ کھولنے کے لیے کون سی بنا دیا دو اکثر اگر اللہ پر قسم کھا بیٹھے تو اللہ اس کی قسم کو پورا تو اللہ نے اپنے بندے کی قسم کو پورا کر دیا اس نے اپنا ٹھکانا جنت میں دیکھ لیا تو اب یہ کہہ رہا تھا کہ اگر انسان کچھ ہو جائے تو اپنے ٹھکانے کو بھی دیکھا ہوں. ہمارے اصلاؤ الدین ایوبی رحمت اللہ ان کے واقعات میں اپنے شداد میں لکھا ان کے سوالیں لکھنے والے ہیں اور آخری موت کے وقت حافظ بھی تھے جنگ میں بھی نوعیت یہ ہوتی تھی پچ لینا یوگی جو تھے وہ دوسرے ہاتھ میں ڈال نہیں لیتے تھے دونوں ہاتھ میں تلوار ہوتی تھی اور بس کب کی ایم کی طرح بخار اور جب تھک جاتے جب دہشت ان کے ساتھ ہوتے تھے ان سے کہتے کہ پڑھ کوئی پرانا ہے اب جب ان نے وہ کام لے لیا سادیا وغیرہ یہ جو تھے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 انہیں سے کہا کہ قرآن پڑھا قرآن پڑھتے تھے بے ہوشی میں تھے کبھی دی. تو انہوں نے جہاں تک مجھے یاد آتا ہے دو تین مقام پر کہا ایک جس کہتے ہیں کہ جس وقت سورہ حشر کی آخری آیا پہنچا تو ایک دفعہ آنکھیں کھولی اور پھر بند کریں پھر پڑھتے رہے پڑھتے رہے یہاں تک جس وقت میں اس مقام پر پہنچا یہ تو حل نفسل مدیزی باد دی فس کھلی جب تو یہاں آنکھیں کھولی ہنس دی اور پھر آنکھیں ہمیشہ کیشانے مرد موہ مین گویا نشانے مرد موم ان گویا جو مرگ آیا تبتم بھر ہوتا ہے کہا کہ یادداری کے بکن نے تو ہم بلند گیری یاد ہے تجھے کہ جب پیدا ہو رہا تھا تو سب ہم سے دیکھو کھانا کیا کھانا بیٹا پیدا کچھ ہو رہی ہیں بندوق کے چہرے میں اور چنا دی کہ بخت مور بنے تو ہم تو بند ایسی زندگی گزار کے مرتے ہوئے سب رو رہے ہوں اور تنستا ہو جا ایسی بس بدل حضرت ہمارے علامہ بلوی رحمت اللہ علیہ کا انتقال کا کاج ہوا اسی رات دیکھا دوسری رات تو پھنس رہے ہیں اور ان کو فرما رہے ہیں کہ جیسے کوئی جلدی وقت کرتا کہ میرے جانے کا وقت آ گیا میرے جانے کا تو مومن کے لیے تو موت جو ہے الموت جسم یوسل الحجیب ملا جی یوسل الحجیب ملا دوست کو دوست سے ملا دے اور جو کوئی جو طلبہ ہوتے نا امتحانوں کے دینے والے اور جو اچھے جنہیں خوب کام کیا ہوتا ہے تو ہوتے ہیں آئے گا بس نمبر دیں گے یہ ہوگا میری طرح جنہوں نے کچھ کیا نہیں ہوتا وہ جان چھپاتے چھپتے کیا ہوگا خیر تو اصل میں تیاری ہے موت اور زندگی جو ہے اسی تیاری کے لیے تھی موت ایک زندگی کا وقت وقفہ یعنی آگے بڑھیں گے تب زندگی تو وہیں کی ہے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 پہلا پہلا قدم ہے بچے ہیں بس ہنسنے کھیلنے کودنے کھیل کود میں گدر کیا جوانی آئی تو بس منہ کے پرانے کریم نے تینوں بار کا اشارہ کیا ہے سورہ حدید میں حیات دنیا لاکھوں والا لاگ ہے کھیل کود ہے یہ کھیل کود بچپن ہے بارہ چودہ پن ہے अब तो बूढ़े भी हो जाते हैं तो खेल कूद करते रहते हैं हम जैसे लोग और फिर क्या लीना तम बंदा सा जवानी वो पट्टी समझ रही है तंगियां हो रही हैं शीशे निकल रहे हैं देखिए अब पाय निकलूंगा तो कैसा लगूंगा मैं जूता साफ हो रहा है बाधे तो, तो पहले पतून पहनते थी वो एक कपड़ा धसकर रख लेते ساتھ سنگھ گھر پر گئی تو جوتا تھا وہ ادھا کے بندے تیرے جوتے ہوئے کس میں دیکھتے تیرے چہرے کو کوئی نہیں دیکھتا تو اس میں دلی دن میں ہو کچھ اور مان تک کی سواری جا رہی ہے جوانی جوانی ابھی آتی